ری ویوز آف چینل ڈرنکنگ واٹرسلیورڈ سمر مینی ڈیزیز آر بورنیک ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین یو کے از سیٹ فار دا کولسٹ ونٹرس ایک تجزیے کے مطابق یو میں سن 2017 ہزار سترہ گزشتہ پانچ سالوں میں سر ترین سال ہوگا پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی شدید ٹھنڈ ہے سردیوں میں عام طور پر پانی کم پیا جاتا ہے پسینہ کم آتا ہے اور پیاس بھی کم لگتی ہے لیکن اس سے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے انسانی دماغ میں 73% تھری پرسینٹ واٹر کنٹینٹ یعنی 73 فیصد پانی ہوتا ہے اور صرف دو فیصد پانی کی کمی سے یادداشت اور دیگر دماغی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں سردیوں میں گرم مشروبات بھی استعمال کیے جاتے ہیں لیکن چائے اور کافی کی کسرت سے بچنا چاہیے اس میں کیفین ہوتی ہے بعض اوقات فیشن سمجھ کر یا ایک دم توانائی انسٹنٹ میٹل بوسٹ حاصل کرنے کے لیے ایسی ڈرنکس پی جاتی ہیں کیفین والے مشروبات انرجی ڈرنکس اور چینی سے بھرے ہوئے کاربونیٹڈ ڈرنکس جوسز جن میں کیمیکلز بھی ہوتے ہیں یہ صحت کے لیے مضر ہیں ہاں ایسے سوپ جن میں خوب تازہ سبزیاں مثلا گاجر مٹر گوبھی انڈا اور گوشت وغیرہ ہوں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہ صرف نزدہ زکام میں مفید ہیں بٹ اٹ آلسو ایڈز ان پروپر ڈائجیشن یہ زود ہزم بھی ہیں بالخصوص بچوں کے لیے بہت ہی صحت بخش غذا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلی تازہ پھل ڈرائی فروٹ اور یخنی بھی بہت نیوٹریشیس ڈائٹ یعنی غذائیت والی چیزیں ہیں سردیاں ہوں یا گرمیاں پانی اور صحت افزا مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے